یہودیوں نے احکام کی منسوخی اور تبدیلی پر جو اعتراضات کیے تھے وہ خود مسلمانوں کے درمیان انہوں نے پھیلانے شروع کر دیے تھے چنانچہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے احکام میں تبدیلی کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے بھی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا حکمت اور کیا مسلحت ہے اور خود یہ یہودی تو کہتے ہی تھے کہ یہ اللہ تعالی کیوں آکام میں تبدیلی فرما رہا ہے تو اب اگلی آیت میں جو خطاب ہے وہ ان یہودیوں سے بھی ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں اور واقعات اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے اور دوسری طرف ان مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ جو ان کے پروپگنڈے سے کسی درجے میں متاثر ہو کر اس شک کا اظہار کرنے لگے ہوں گے کہ یہ بات کیوں ہے اور اس کی مسلاحت کیا ہے ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اس کی وجہ سے کوئی ایمان میں تو انشاءاللہ شاء کمزوری نہیں آئی لیکن دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے بعض کسی پروپیگنڈے سے مغلوب ہو کر تو اس طرح کے سوالات انہوں نے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوں تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سوال کرنے والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ ام تریدون انسس رَسُولَكُمْ رقم سُئِلَ اموسا امن قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسا سے کیے جا چکے ہیں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسا علی صدل سے یہودی بہت سے سوالات کیا کرتے تھے اور الٹے سیدھے سوالات بھی کرتے تھے مطالبے بھی بڑے لمبے قسم کے حضرت موسا علسد السلام کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس سے حضرت موسا علیہ السلام کو بڑی تنگ دلی ہوتی تھی تو اللہ تبارک کو تعالیٰ یہاں فرما ہیں کہ جس طرح موسا رسدلام سے اس طرح کے بہودہ سوالات کیے گئے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ اب تم اپنے رسول سے یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ وسلم سے بھی ویسے سوال کروفرب سَوَاءَ صبیل پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتاتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقین سیدھے راستے سے بھٹک گیا جب ایک شخص کو تم مان رہے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو احکام ملتے ہیں تو اب اس کی ہر بات کو بے بےچون طرح تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر کوئی اعتراض نکالنا یا اس پہ اس پر شبہات وارد کرنا یہ ایک صاحب ایوان کا سیوا نہیں تو اگر خدا نہ کرے اس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر تمہارے ایمان ڈگمگا جائے تو یقیناً تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ان اعتراضات اور ان شبہات کے پیچھے جو جذبہ حقیقت کار فرما تھا اس کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو آیت نمبر ایک سو نو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو کچھ بھی اعتراضات یا سوالات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً عقلی طور پر یہ سوالات ہونے چاہیے یا وہ کسی واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے یا حق تک پہنچنے کے لیے حق کے طلبگار کی طرح کوئی سوالات کر رہے ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایک حسد ہے اور حسد یہی ہے کہ اب تک انبیاء کے بنی اسرائیل کے خاندان میں آتے رہے ہیں اب یہ نبی آخر السلام صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے خاندان میں کیوں آ گئے اس حسد کی وجہ سے یہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے مطمئین کو مغلوب کریں اس لیے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ودا کثیر اہل کتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو ردون کم ممباد ایمان کم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں اور یہ کیوں چاہتے ہیں حسد ام ان دی انفوتی کیونکہ اب ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ پلٹ کر پھر کافر ہو جائیں اور یہ کارروائی اگر نودانی میں کی ہوتی تو بھی قابل معافی ہو سکتی تھی لیکن بار تعالیٰ فرماتے ہیں ممباد اما طبیہحق یہ ساری سازشیں اور مسلمانوں کو ایمان سے پلٹانے کی کوششیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات یہ اس بات کے باوجود ہو رہے ہیں کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے یہ کے دلوں میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق حق ہیں اور آپ کی تعلیمات واجب الاتبا ہیں اس کے باوجود حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے کتاب فرماتے ہیں فاحو وسفاہ حتہ یاتی اللہ امرت چنانچہ تم فی الحال معاف کر دو یعنی ان کی سازشوں کا کوئی انتقام فی الحال نہ لو اور وسفاہ درگزر سے کام لو ان کو نظر انداز کرو حتہ یاتی اللہ امرت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے یعنی ایک وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ مغلوب اور مفتو ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے لے گا لہذا فی الحال تمہیں ان سے انتقام لینے کی ضرورت نہیں اور یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس طرح انتقام لے گا اور کس طرح ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی خود اس دنیا کے اندر تو اس کی وجہ کے طور پر لطانہ فرمات ان اعلیٰ کلس قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج یہ لوگ جو طاقتور نظر آ رہے ہیں اور ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے یہ اپنی طاقت اور مال و دولت کے باوجود اللہ تبارک وطالعہ کے فیصلے کے مطابق یہ مغلوب ہو جائیں مفتو ہو جائیں چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا